سوال ہے کہ کیا ہم اپنے فرض نماز فرض جو نماز ادا کرتے ہیں اس, کو بھی اس کا بھی اثال ثواب کر سکتے ہیں کسی کو اور اسی طرح جو انتقال کر گئے ہوں ان کے لیے حج ادا کر کیا جا سکتا ہے اور اگر خود حج پہلے نہ ادا کیا ہو تو کیا پہلے خود حج اپنا حج ادا کریں اس کے بعد کسی اور کے لیے اس حال کے لیے حج ادا کیا جا سکتا ہے اس بارے میں بتا دیجیے جی اجنبی بھائی جہاں تک تو سوال ہے فرض نماز کے سواب مثال کرنے کا تو وہ تو نہیں ہو سکتا چونکہ وہ تو ہم پر ضروری ہے وہ تو ہم نے پڑھنی ہے وہ تو یوں سمجھے قرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا جس کا قرض ادا کریں اس کو دے کر آپ اس پر احسان کریں کہیں کہ میری طرف فراہم کو دے دو اس کی مرضی ہے تو فرض نماز کا سواب نہیں بخشا جا سکتا نوافل کا سواب بخشا جا سکتا ہے اور حج جو ہے وہ کسی کی طرف سے کریں گے فوت شدہ سے تو یہ سراحت میں سیاستہ میں موجود ہے ایک صحابیہ اور ایک صحابی دونوں کے بارے میں روایت ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے یا ایک نے کہا میری والدہ فوت ہو گئی انہوں نے حج نہیں کیا کیا میں ان کی طرف سے حج کروں تو آقا کریم نے کہا اگر ان کے سر کرزہ ہوتا تو کیا تم ادا کرتے کی ہاں رسول اللہ تو فرمایا یہ رب کا قرض ہے اس کو ضرور ادا کرو روزہ بھی اس کی طرف سے رکھا جا سکتا ہے لیکن رمضان کے روزوں میں اس کی نیت نہیں کی جا سکتی اسی طریقے سے حج بھی اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے حاج کا سواد بھی اس کو ملے گا اب اگر اس شخص پر حج فرض ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلا اپنا حج کرے اس کے بعد مرنے والے کی طرف سے حج کرے کیونکہ جب انسان پر ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا اور وہ نہیں کرتا کسی وجہ سے, کروں گا, اس سے اور اللہ معاف کرے بعد میں اس کی وہ جو مثاب تھا ضائع ہو جاتا ہے آدمی غریب ہو جاتا ہے تو وہ ساری عمر گنا گار ہوگا وہ حج اس سے ٹلے گا نہیں لہٰذا کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ پہلے فرض ادا کرے بعد میں اس کے لیے جو ہے وہ آ, نفلی حج جو ہے وہ ادا کرے اور اس کا سواد اس کو بخش دے بلکہ اسی کی طرف سے اس کو, کو بجا لائے جی کا, کا جی